Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi سفی بل سفار اما باپ بللہ جنچ بلائے اللهم اغفر لهما بلما والشدر قد لهما سلوتاهما وتتقى يبقى عفوا عليهما من ورضلهما ربهما هلنا ام هما ان بالله صدق مناہ سدہ لال سدا کر سوری ان میوار عَلَيْكَ ۖ فَقَدِمْنَا عَلَىٰ الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ قَدِمْنَا عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ارجن بھائی <الممنی> محمد مرضی مرضی مرضی مرضی مرضی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 میں جناب کس کا بنا آدم اور انگلیس چون کس کا لکھ کے آدم اور اگلیس چون اللہ کا اللہ کا نسیحت آوس گلا سا گلا مشا لے انتہائی زندگی جنہ کا بغیر مسلمان کا گزارا جنا سا آدم سلادم ابلی واقعہ وہ واقعہ مہاجن اللہ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 یعنی جی دوست بیلی ہوتے نے میں دوست بیلی ہوں میں دشمن کہ میں کوئی نقصان نہ میں دشمن دشمنی پال رہا جنت کی رحمت عالی شاید اس طور کر ہر دا کیڑا پیار کرتا ہے دوست بن ظاہر خیر خیریت کا کما وقاف ما ہو کوئی لفظ مال من الناس میں تی قرآن میں قرآن آیا رابیاں اپنے مطلب شیعہ اپنے مطلب بریل دو چار مطلب باقی قرآن نقصان دیکھنا پی ہے ورنہ قرآن ہوسلمان کا نقصان نہیں ہو پکی پرانے مزید ہوتے ہیں مسلمان سمجھاری ہوں خرانے مزید فرما رہا ہے سیدنا نے میں ہوں ایک ایک قسم لمن خیر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 کدیس بڑے پورا پیار کر چلے ہوا سوچا نارا پتنی نار نائے تاقی نائے او مضرت اللہ بابا نام مفتی کو چکا سمجھ آ گیا مہاراج سمجھ آ گیا اللہ بڑا ویسا دشمن خیر تاری گا بربادی پرم دی دشمن دو گرد دی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 لیکن گلا دل پیچھے چلے hey, <laughing> او <laughs> اور دل ہو ہے حقیقت پیچھے چل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 دو <تضبط> بات دوسرا روپیے جیل بندے سگار ہوئے مز مز بولا بولا بلد بلد دی. بندے بول رہا ہے لیکن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 انسان اپنے رب کی پتا ان کا مطلب کہ شان دو قسم کے جڑے مطلب خیال شیدان ایک ہے چھپے ہوئے دوسرے ہیں بن مناس انسان دکھتا نہیں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 جبانسم جے بابے آدم والا دا شیان اس لانچ بیٹھ کے میں کے ویکا بیٹھا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 میرے تو شیطان ہے پھر اسپرتا دوسرے دوس پاس ایج رو بٹا کے آدھے میں کوئی کسی بار نہیں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 لیکن لکھان سال عبادت ایک دیچے برباد نہیں برباد ہو تجربے کار پورا استاد پرانا پہلا سینسدان ابلیش ہے پتا پہلا ہے حضرت حکم پہ ہوتا ابلی ماتے گار مجھے پیدا کیا آج پچپن فضیلت کا میجار مادے فضیلت کا مادے میں بنایا وہ اس تو بنیا فضیلت کا میزار اس خدا تو نہیں لیا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 جنہوں چاہی جگ کا پتا لگا اسلام دے راہ پر ملا یار پور چاہی جگہ جیڑے چاہی نہیں پچھان کنوں نے پچھان گے پہلی مانا کر دوست سکول نہ جہے پڑھ لکھ نہیں پڑھے پڑھ لے لیکن اللہ تعالی دے. کامل ولی ہو گزرے جانے والا موٹی نظامی ترتیب دین والے مولا خاجا انڈیا کا خوجا ابد ال رات بھی چیٹے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 कि बंदा उसमें समझे एक किम सही है उस कायम रहे जोड़ा आखे काम गलत है आखे तू मैं ही जाए یعنی کیا مطلب ایک حقیقت حال بے خبر دوسرا بے خبری ہے اسلام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 جس بلاوے گا وہ اسلام اے میری کافر جس کام والا ستے گا سے تیری دنیا میں جہان تباہی ضرور ہونا ہونے نقصان ضرور ہو, اگر فائدہ اگر فائدہ ضرور ہو. دا دا دا. سمجھ آر مقام سے لے چلنا اللہ کا قرآن دروازے کر کے گل چلیے سورت سڈر انتم کام حسن اگر دوان بری لگتی تے بڑے چڑھتے غور یار کافر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 قد دے مو ران سینے دے دشمنی دشمنی اگلا بہت لگنے سمجھا اور اللہ تعالیٰ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 نشک شریف کتاب ہنگور صحابی کے ساتھی کروا رہے ندی پا سرکار شریف پار شریف لے گئے ہنور پا کے گھر کے سامنے ملے اس گھر کے پتہ بڑا ہوا سی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 ہزور صا جی گراہ صحابی نے چڑیا ببا کلا لالا ایوانا مطلب میرے کو ہزور سرکار نے فرمایا خبردار ہر عمارت بندے واسطے ببا بنایا مصطفح مصطفح فضول وے درداشت نہیں فرمایا. سلام کا جواب بھی تو بھی پتہ لگا سلام کہ ہر سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے سلام کا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 جو نہیں کی بڑھ سکتا؟ حضرت فاروق اللہ اللہ لاتے لاتے حضرت ایک بندہ حضرت امر پستے حضور داخل ہوتا ہے اچھا اچھا میں آواز میں تومر <سجلسو> <سجلسو> <بھائی>. <سجلسو> رہا ماننا سر تجربہ کرو آرام کرو تکلیف تک چل رہی ہے